دعان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 ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمال کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں الذين ضل سعيهم في الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا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 عِبَادِي مِن الین اولد ن جہن جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ فرینز کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں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 شفاعاءنا عند الله قل اتنبؤون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما عم يشركون اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں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 بیموں کوئی بتی ہوں جتھری ہوں نا صف ج عاصف الموج من كل مكان سوج اہم المجم کل بهم دعوا الله مُخلی له ہیم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 إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْفَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدَاهِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتِ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 عالم الغیب والشہادت الكبیر المتعال وہ دانائے نہاو آشکار ہے سب سے بزرگ اور عالی لطبہ ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہی اولیاء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 لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتها يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن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 جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ کا رتبہ اس سے بلند ہے عغیر اللہ, اللہ, اللہ تم سعدی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 کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے ہیں تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے واعندهما مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا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 اللہ بشر الرسول اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آگئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ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 خیر اور ان, تريدون تريدون ان, ان کے پیغمبروں نے کہا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 قاللَت لَم رُسُلُون بِحْن إِلَّا بَشَرُ مِثْلُكُمْ وَلكِ الله غَ يَمُن عَ مََ شَاء مِن ععَبَادِك من وَمَا كانََ لَنا النَّأْتِيَكُمْ بِسُطَالٍِ إِلَّ بِزْنِ الل وَوعلَ اللهِ, الله فَلَّتَ وَكَلمُؤ مِون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 لقدم رسول تم ہری سننا لئی خم ہری سنا لئی خم بل منی نو فرو لوگو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں من الغیب نوحیه الیک وما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 اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں کیا گیا کہ اس کے ساتھ ہدایت کرنے کو رہتا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةَ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 لو انال کل پدی لتا لو ان لا کل شع پدی او انہ پہ کل شعی علم اللہ ہی تو ہے جس نے سات آسمان پیدا کیے اور ویسی ہی زمینیں ان میں اللہ کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ کہ اللہ اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا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 تب بھی وہ انہیں کی تقلید کیے جائیں گے وما يؤمن وهم اور یہ اکثر خدا پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں قل هذه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 قرآن بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل لگ رہے ہیں